آرثر ملر کا عظیم ڈراما کروسیبل تحریر ترجمہ اور آڈیو بک فار بلائنڈ فرینڈز سید عرفان علی آپ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ بغاوت کا سوچ رہے ہیں یا نہیں آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اب تک وہ آپ کے علاقے میں آگ کیوں نہیں لگا چکے اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ انڈوور تبلیغ کے لیے گیا تھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں پڑی ڈینڈ کہتا ہے پھر تمہاری واپسی کا یہاں کیا مقصد تھا کیا تم مجھے صرف مشکل دینے کے لیے یہاں آئے ہو پادری ہیل تنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ صاف ہے کہ میں یہاں اس لیے ہوں تاکہ شیطان کے لیے کام کروں مسیحی لوگوں کو یہ سمجھانے آیا ہوں کہ وہ جھوٹ بولنے لگے مذہب پر نہ چلے میں پاگل ہو چکا ہوں دیکھیں میرے سر پر خون سوار ہے کیا آپ کو نظر نہیں آتا پراکٹر کی بیوی الزبتھ کو وہاں لایا جاتا ہے جو بھاری زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اس کے کپڑے گندے اور پرانے ہیں چہرے پر بہت زیادہ تھکن دہشت زیادہ وہ سخت پریشان ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کی پیدائش میں ابھی چھ مہینے باقی ہیں میرے یہاں بلائے جانے کا کیا مقصد ہے ڈین فورتھ اسے کہتا ہے کہ اسے صبر کرنا چاہیے اسے پھانسی دینے کے لیے نہیں طلب کیا گیا پھر پادری ہیل سے کہتا ہے کہ وہ بات شروع کرے پادری ہیل الزبتھ کو بتاتا ہے کہ اس کے شوہر کو پھانسی دے دی جائے گی تو وہ اطمینان سے کہتی ہے یہ بات اسے بتائی جا چکی ہے پادری ہیل بات جاری رکھتا ہے کہ وہ عدالتی کاروائی سے علیحدہ ہے لیکن اپنی مرضی سے وہاں آیا ہے کیونکہ وہ پراکٹر کی زندگی بچانا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور پھانسی لگنے کی صورت میں وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا ایلیزبتھ سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے اس بات کی سمجھ آ رہی ہے وہ جواب دیتی ہے کہ وہ لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جیسے اس کا آقا مسیح تین مہینے جنگلوں میں پھرتا رہا تکلیف برداشت کی اسی طرح وہ خود بھی گزشتہ تین مہینوں سے سخت تکلیف اور پریشانی میں ہے اور سچائی کا راستہ حاصل کر لیا وہ راستہ کفارہ ہے اسے علم ہو گیا کہ پادری اگر لوگوں کو کہے کہ جھوٹ بولو تو اس پر دو گناہ عذاب خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے جج ہوتھون درمیان میں بولتا ہے کہ کیسی بات کر رہے ہو یہاں کسی نے جھوٹ نہیں بولا پادری ہیل اب غصے میں ہے اور کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو بے گناہ لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے یہ سب معصوم ہے مجرم نہیں ہیں ڈین کہتا ہے یہاں اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے پادری ہیل الزبتھ سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنا فرض انجام دینے میں اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے جب میں اس گاؤں میں داخل ہوا تو اس طرح جیسے کوئی شوہر اپنی محبت کرنے والی بیوی کے لیے بہترین مذہب کا تحفہ لے کر آیا ہو میں جو چیز یہاں لے کر آیا تھا وہ مقدس قانون تھا مجھ میں شاندار اعتماد تھا لیکن افسوس جس چیز کو میں نے چھوا وہ تباہ ہو گئی ختم ہو گئی اور جس کو اپنے اعتقاد کی آنکھ سے دیکھا اس سے خون نکلنے لگا ہمیں ایسے مذہب پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ خون کی بارش لاتا ہو اور ایسے مذہب کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایسے قوانین کو بھی غلط خیال کرنا چاہیے جو تم سے خون کی قربانی مانگتے ہیں جو سب سے قیمتی تحفہ کہا گیا ہے وہ زندگی ہے دنیا کے کسی بھی قانون کو ہم دیکھیں کسی بھی اصول کو چاہے وہ ہمیں مکمل طور پر تسلی بخش اور قابل اعتماد ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو مگر اس کے تحت انسان کو موت کے منہ میں نہیں پہنچایا جا سکتا اس لیے آج میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعتراف کر لے کہ اس کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے اگرچہ یہ بات بالکل جھوٹی ہوگی صرف یہ خیال نہ کرے کہ خدا کا فضل نازل ہوگا اس پر جو سچ بولے گا شاید خدا اسے کہیں کم سزا دے جو ہٹ دھرمی نہ کرتے ہوئے اپنی جان بچا لے اس لیے اپنے شوہر سے کہو کہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے سچ بول کر پھانسی کے پھندے پر نہ چڑھے زندگی تو خدا کا دیا گیا تحفہ ہے اس وقت صرف تم ہی ہو جو اسے یہ بات سمجھا سکتی ہے وہ کسی اور کی بات نہیں مانے گا الیزبت اب بھی بہت اطمینان سے جواب دے رہی ہے اس نے کہا کہ اس طرح کی سوچ تو صرف شیطان کی ہو سکتی ہے پادری ہیل اس کی بات سن کر مایوس نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے جس طرح جانوروں کو بات سمجھ نہیں آتی اسی طرح خدا کے قوانین اور ان کی حکمت تک سب لوگ نہیں پہنچ سکتے الزبتھ یہ کہہ کر بات ختم کرتی ہے کہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں اور اس کا علم بہت کم ہے ڈینفورتھ اب خود الزبتھ سے بات کرتا ہے کہ اسے اس لیے یہاں نہیں لایا گیا کہ اس کے ساتھ لڑائی کی جائے بلکہ اسے لایا گیا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے دل میں شوہر کے لیے محبت ضرور ہوگی اس کا شوہر صبح کے وقت پھانسی کے پھندے پر چڑ جائے گا مگر تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم پتھر بن چکی ہو اور اپنے شوہر سے کوئی محبت نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ کہوں کہ تم جادو ٹونا کرتی ہو مگر تمہاری خشک آنکھیں جو اپنی شوہر کی موت کا سوچ کر بھی آنسو نہیں بہا رہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ تم شیطانی قوتوں کے ساتھ رابطہ قائم کر چکی ہو جو تباہی و بربادی تمہارے اوپر آنے والی ہے وہ جانوروں پر بھی آئے تو وہ رو پڑے مگر یہ شیطان ہی ہے جس نے تمہارے دل کو پتھر کر دیا ہے اور آنکھوں کو خشک کر دیا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اسے واپس بھیج دیا جائے اگر یہ پراکٹر سے ملاقات کرے گی بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا الیزبت درخواست کرتی ہے کہ اسے اس کے شوہر سے ملنے دیا جائے پیرس اور ڈینفورٹ کچھ امید محسوس کرتے ہیں کہ الیزبت اپنے شوہر کو اعتراف پر آمادہ کر لے گی وہ کہتی ہے کہ میں وعدہ تو نہیں کرتی پیچھے سے کسی کے چلنے کی ایسی آواز آتی ہے جیسے بڑی مشکل سے سخت زمین پر پاؤں گھسیٹ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہو وہ پراکٹر تھا جسے وہاں لایا گیا تھا اس کے ہاتھ زنجیروں سے بندے ہوئے تھے پھٹی ہوئی آنکھیں بہت بڑی داڑی گندے میلے پھٹے ہوئے کپڑے پراکٹر اپنی بیوی الزبتھ کو دیکھتا ہے اور دونوں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں آواز ان کے مو سے نہیں نکل رہی پادری ہیل کے دل پر یہ منظر بہت زیادہ اثر کر چکا ہے اور وہ ڈینفورتھ سے درخواست کرتا ہے کہ انہیں اکیلے میں بات کرنی چاہیے ڈینفورتھ اسے ایک طرف ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت بہت نازک ہے مجھے آسمان پر روشنی نظر آ رہی ہے پراکٹر تم اپنی بیوی سے مشورہ کر لو میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدا تمہیں توفیق دے کہ تم شیطان کا ساتھ چھوڑ دو پادری ہیل اسے کہتا ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دینا چاہیے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں صرف پیرس وہاں موجود رہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیا پینا پسند کریں گے مزید کوئی بات نہ سننے کے لیے پراکٹر منہ دوسری طرف کرتا ہے تو پیرس کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کی طرف سے تمہیں ہدایت ملے پیرس بھی چلا جاتا ہے اب اس جگہ پراکٹر اور اس کی بیوی ہی موجود ہیں پراکٹرزبتھ کی طرف جاتا ہے انہیں ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے ان کے احساس میں تکلیف دکھ درد سب کچھ ختم ہو چکا ہے پروکٹر الزبتھ کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے بالکل ایسے جیسے یقین نہ ہو اور جب اسے پکڑتا ہے تو اس طرح کی ہلکی سی آواز اس کے مو سے نکلتی ہے جس میں حیرانی بھی ہے اور خوشی بھی الزبتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں چھپا لیتی ہے کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں ڈاکٹر بچے کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کہتی ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے لڑکوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور ربیکا نرس کا سیمول ان کی پرورش کر رہا ہے اس نے بتایا کہ اس نے کافی دنوں سے انہیں نہیں دیکھا اپنے بچوں کو یاد کر کے وہ بہت کمزوری اور دکھ محسوس کر رہی ہے پرکٹر اسے کہتا ہے کہ تم بہت زبردست عورت ہو پھر بتاتا ہے کہ وہ لوگ اسے بہت تکلیف پہنچاتے رہے اور اب پھانسی کا ٹائم ہو چکا ہے وہ بتاتی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے پروکٹر پوچھتا ہے کیا کسی نے اعتراف کیا وہ کہتی ہے کہ بہت سے لوگ اعتراف کر چکے ہیں ان کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا ربیکہ نرس بھی اعتراف کر چکی ہے جواب میں کہتی ہے کہ نہیں اسے خدا نے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عنایت کی ہے جب وہ جائلز کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ تو بہت پہلے مر چکا ہے اسے پھانسی نہیں دی گئی تھی بلکہ جب اس سے جادو ٹونے کے بارے میں سوال کیے جا رہے تھے تو اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا اگر اس سے انکار کروا لیتے تو پھر بھی اس سے پھانسی پر چڑھا دیا جاتا اور اس کی جائیداد بھی نیلام کی جاتی مگر وہ گونگا بن چکا تھا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے منہ سے ہاں یا نہ کہہ دے اسے اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا اس لیے قانون کی نظر میں وہ مسیحی ہی مرا اور اب اس کی جائیداد سے اس کے بچوں کو کوئی بھی محروم نہ رکھ سکے گا وہ بتانا نہیں چاہتی تھی مگر جب زیادہ پوچھا کہ وہ کس طرح مرا تو اس نے بتایا کہ اس کے سینے پر بہت بھاری پتھر رکھ دیے گئے اور اس وقت تک بوجھ ہٹانے سے انکار کر دیا جب تک وہ اقرار یا انکار نہیں کرے گا مگر لوگوں نے سنا کہ اس نے جو الفاظ بولے وہ یہ تھے کہ اس کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا جائے اور پھر مر گیا ڈاکٹر کے دکھ اور غم میں جائلز کے بارے میں سن کر بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے کہ اسے کتنی تکلیف دہ موت دی گئی وہ کہنے لگا کہ وہ ایک عجیب و غریب انسان تھا الزبت سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے مشورہ دے کہ کیا وہ بھی جھوٹا اعتراف نہ کر لے وہ کہتی ہے کہ اس بارے میں وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی بس یہ جانتی ہے کہ وہ پروکٹر کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے وہ جائلز کی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ بھی کبھی اعتراف نہیں کرے گی وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے مجھے کسی نیک انسان کی طرح پھانسی کے پھندے پر تو چڑھایا نہیں جا سکتا کیونکہ میں نیک انسان ہوں ہی نہیں میں اگر اب جھوٹ بول کر اعتراف کر بھی لوں تو میرا مزید کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا تو پہلے ہی سب کچھ و برباد ہو چکا ہے مزید بربادی کیا ہوگی الزبتھ کہتی ہے کہ تم نے اتنا کچھ سوچا مگر پھر بھی اعتراف نہیں کیا یہ بہت نیک اور اچھے انسان کی نشانی ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اعتراف اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے اور ایسے لوگوں کے سامنے جو کتوں کی مانند ہوں جھوٹ بولنا بہت تکلیف دہ کام ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے وہ بولی کہ معافی اس کے اختیار میں کہاں ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ اس کی بیوی کو اس کی باتوں میں سچائی نظر آئے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ تو پہلے ہی مر چکے ہیں وہ محض دکھاوا کرتے ہیں اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے مگر یہ چیز نہ تو خدا کی نظروں سے چھپی رہ سکتی ہے اور نہ ہی یہ بات میرے بچوں کو پریشانیوں اور طوفانوں سے بچا سکتی ہے بولو تم اس بارے میں کیا کہتی ہو وہ جواب دیتی ہے کہ یہ مسئلہ پراکٹر اور اس کی روح کا ہے میری روح کا نہیں میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا آپ کو خود اپنے آپ کو معاف کرنا ہوگا وہ بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے مگر اپنے سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے رونے لگتا ہے الزبت کہتی ہے تمہاری باتیں سن کر میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ تم جو فیصلہ بھی کرو گے وہ تمہاری نیکی ہی تصور ہوگا اور ثابت کرے گا کہ تم نیک اور اچھے انسان ہو وہ یہ بات کہہ کر نظریں جھکا لیتی ہے کہتی ہے کہ یہ تین مہینے اس نے اپنے دل کے خیالات کو پڑھتے ہوئے گزارے اور وہ جان گئی ہے کہ وہ خود گناہ کی مرتکب ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی سرد عورت ہے جس کی وجہ سے اس کے مرد کو بدکاری کی ترغیب ہوئی ڈاکٹر کو اس کی باتیں سن کر دکھ ہو رہا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو مگر الیزبت آج اپنے دل کا حال بتانا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ آج میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے تمہیں بتا دوں میرے پیارے جو گناہ میرے تھے وہ بھی تم نے اپنے, اپنے اوپر لے لیے میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے میں بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں کبھی میرے دل میں محبت پیدا ہو ہی نہیں سکی مجھے تو محبت کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا جس سے شوہر کو علم ہو کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے یہ میں ہی تھی جس کی وجہ سے آپ کا اتنا اچھا گھر سرد جہنم بن گیا ہاتھن اندر آتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر چیختی ہے ہاتھن کہتا ہے پراکٹر تم نے کیا فیصلہ کیا دن چڑھنے والا ہے پروکٹر تیزی سے سانس لے رہا ہے اس نے الزبتھ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب موجود ہے الزبتھ کہتی ہے ہاں پراکٹر کسی دوسرے کو اپنا حاکم اپنا منصف نہ بننے دو اس زمین پر اگر کوئی پراکٹر کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے تو وہ خود پراکٹر کی ذات اور زمیر ہے الزبتھ اپنا چہرہ چھپا کر رو رہی ہے اور پراکٹر سے معافی مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ایسا انسان اس نے تمام دنیا میں نہیں دیکھا پروکٹر ہاتھون سے کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے جج ہاتھن حیران پریشان اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو پروکٹر کہتا ہے ہاں میں اپنی زندگی کی حفاظت کروں گا جج ہاتھن خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے وہ تیزی سے باہر کی جانب جا کر بلند نواز سے سب کو بتاتا ہے کہ پراکٹر اعتراف کے لیے تیار ہو گیا ہے پروکٹر اسے کہتا ہے کہ اس طرح تو اعلان نہیں کرنا چاہیے پھر الزبتھ سے انتہائی افسوس کے لہجے میں کہتا ہے کہ کیا یہ گنا نہیں ہے وہ جواب دیتی ہے کہ اس بارے میں وہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی پراکٹر پریشان ہے اور کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جان پراکٹر کیا چیز ہے وہ پرجوش ہو کر وحشی جانور کی طرح ادھر ادھر چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ وہ نیک انسان نہیں ہے اور جب دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی بات سے متفق نہیں ہے تو کہتا ہے کہ ربیکا نرس نیک عورت ہے اور اسے نیک لوگوں کی طرح دنیا سے جانے دو مگر میں تو جھوٹا انسان ہوں بلکہ یہ سب کچھ ہی تو جھوٹ اور فراڈ ہے باہر سب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ پراکٹر اعتراف کرنے والا ہے اور وہ بہت جوش کے ساتھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس اسے کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتی اور پھر اسے تسلی دینے کے لیے کہتی ہے کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے پروکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتی تو کیا جھوٹ بول دیتی کیا پہلے اس نے ایسے حالات میں جھوٹ بولا ہے الیزبتھ چپ رہتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس پر گرم آگ بھی ڈالی جاتی تو وہ کبھی جھوٹ نہ بولتی لیکن وہ گنہ گار ہے اور یہ گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہے جج ہوتھون ٹامس ڈینفورتھ چیور اور ریورنٹ پیرس سب تیزی سے اندر داخل ہوتے ہیں ان کے چہرے پر خوشی ہے ٹامس ڈینفورتھ اب مطمئن لہجے میں کہتا ہے پروکٹر جو فیصلہ تم نے کیا ہے خدا اپنی رحمت تم پر نازل کرے گا چیور اعتراف نامہ لکھنے کے لیے تیار ہو گیا ہے پراکٹر اس سے پوچھتا ہے کیا تحریری طور پر یہ کچھ لکھنا ضروری ہے ٹامس ڈینفورتھ جواب دیتا ہے کہ یہ ضروری ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے تمہارا یہ اعتراف نامہ گرجے کے دروازے پر لگایا جائے گا ٹامس ڈینفورتھ اعتراف نامہ لکھنا شروع کرتا ہے اور پراکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی شیتان دیکھا ہے پراکٹر خاموش ہے ٹامس ڈینفورتھ کہتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے لوگ باہر جمع ہو رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے اعتراف کیا ہے کہ شیتان تمہیں نظر آیا تھا بتاؤ شیتان تمہیں نظر آیا تھا پراکٹر جواب دیتا ہے ہاں نظر آیا تھا پیرس خدا کی تعریف بیان کرتا ہے ڈینفورٹ دوبارہ اس سے پوچھتا ہے کہ جب شیطان تمہارے پاس آیا تو اس نے کس چیز کا مطالبہ کیا کیا اس نے یہ کہا تھا کہ تم اس کے لیے کام کرو ڈاکٹر کہتا ہے ہاں یہی کہا تھا ٹامس ڈینفورٹ پوچھتا ہے تو تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اسی وقت ربیکا نرس اندر داخل ہوتی ہے جس کے اندر چلنے کی بھی ہمت نہیں اور ہیرک کے سہارے سے وہاں آئی ہے وہ پروکٹر کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اس کا حال پوچھتی ہے تو وہ نظریں ملانے کی ہمت نہ کرتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے ٹامس اسے کہتا ہے کہ اسے طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمت سے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ربیکہ نرس کو بھی پتہ چل جائے کہ اس نے کس قدر اچھی مثال قائم کی ہے اور پراکٹر کی طرح وہ بھی خدا کی طرف واپس لوٹ آئے وہ ربیکا نرس سے کہتا ہے کہ سنو یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شیطان کے لیے وقف کر دیا تھا ربیکا نرس یہ سب کچھ دیکھ کر حیران پریشان کھڑی ہے اور پوچھتی ہے کہ جان پراکٹر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے شرمندگی کی حالت میں پراکٹر نے چہرہ دوسری طرف کیا ہوا ہے اور ہلکی سی آواز میں کہتا ہے ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا ٹامس ڈینفورٹ اسے کہتا ہے کہ تم نے دیکھ لیا ہوگا اب اس سازش کو ختم ہونا چاہیے اور تمہیں بھی اعتراف کر لینا چاہیے ربیکا نرس کہتی ہے کہ خدا تم پر رحم کرے ٹامس ڈینفورتھ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بھی اعتراف کرنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے میں اپنا نام کیوں بدنام کروں گی مجھ سے اس چیز کی توقع کبھی نہ رکھنا ٹامس ڈینفورتھ پراکٹر سے پوچھتا ہے کہ جب شیطان اس کے پاس آتا تھا تو کیا اس کے ساتھ ربیکا نرس بھی ہوتی تھی پروکٹر جواب دیتا ہے نہیں کبھی بھی نہیں یہ جواب سن کر ٹامس ڈینفورتھ پریشان نظر آتا ہے اب اس کے ہاتھ میں ان لوگوں کی فہرست ہے جنہیں پھانسی دی جانی ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس کی بہن میری اسٹی شیطان کے ساتھ آئی تھی کیا مارتھا کورے شیطان کے ساتھ آئی تھی پروکٹر ہر دفعہ نہیں میں جواب دیتا ہے ٹامس ڈینفورتھ کے پوچھنے پر کہ شیتان کے ساتھ کون آتا تھا ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ اکیلا آتا تھا ٹامس ڈینفورتھ غصے میں ہے اور کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور یہ میرا اختیار نہیں کہ تم جھوٹ بولو اور میں تمہاری موت کی سزا کو زندگی میں بدل دوں بیس لوگ جنہیں پہلے پھانسی ہو چکی ہے وہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ ربیکا نرس شیتان کے ساتھ آتی تھی وہ جواب دیتا ہے اگر آپ کو اس چیز کا یقین ہے تو میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے ٹامس سٹینفورد کہتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پتا چلے گا کہ تمہاری روح صاف ہو چکی ہے اور تم شیطان سے محبت ختم کر چکے ہو اس لیے یہ بہت ضروری ہے پراکٹر کہتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں اور نیک لوگوں کی طرح ہی اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں میں ان کا نام لے کر جھوٹ نہیں بول سکتا ٹامس ڈینفورٹ تفشیش کے انداز میں آ گیا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے کیا بات کی کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یہ لوگ نیک لوگوں کی طرح اس دنیا سے جائیں گے پراکٹر کہتا ہے کہ اس عورت کا خیال ہے کہ یہ شیطان کی ساتھی کبھی نہیں بنی ٹامس ڈینفورٹ کہتا ہے کہ تم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ بیان کرو جو سچ ہے یہ بات غیر اہم ہے کہ ربیکہ نرس کیا سوچتی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اس عورت کو جادو ٹونے کے طریقوں سے بچوں کو موت کے منہ میں بھیجنے کے الزام میں مجرم کہا جا چکا ہے اور پراکٹر تمہیں یہاں قید کیا گیا ہے کیونکہ تم پر الزام ہے کہ میری ویرن پر تم نے اپنی روح مسلط کی تھی اب فیصلہ اس چیز کا ہونا ہے کہ تمہاری روح پاک صاف ہو چکی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو تمہیں کبھی حق نہیں دیا جا سکتا کہ تم کسی مسیحی علاقے میں زندگی بسر کرو اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ جن لوگوں نے شیطان کے ساتھ مل کر سازشیں کی ان میں کون کون شامل ہیں کیا تمہیں علم ہے کہ ربیکا نرس بھی ان میں شامل ہے پراکٹر اب بلند آواز سے نفرت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اگر اعتراف کروں گا تو اپنے کیے ہوئے گناہوں کا میں دوسروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا پادری ہیل ٹامس ڈینفور سے کہتا ہے کہ پراکٹر نے اعتراف کر لیا ہے اتنا ہی کافی ہے اب اس اعتراف پر اس کے دستخط ہونے چاہیے پیرس بھی جلدی سے کہتا ہے یہ بہت اہم کام ہوگا علاقے کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور جب انہیں پتا چلے گا کہ وہ اعتراف کر چکا ہے تو یقینی طور پر حیران ہوں گے اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے اس پر دستخت کرنے دیجیے کیونکہ دن چڑھنے والا ہے ٹامس ڈینفورت نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کاغذ پروکٹر کو دے دو تاکہ وہ اس پر دستخط کر دے پراکٹر اس کاغذ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے سامنے اعتراف کیا تم سب اس کے گواہ ہو اور یہ بات کافی ہے ٹامس ڈینفورتھ اسے دوبارہ کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے کہتا ہے تو پراکٹر پھر اپنی بات دہراتا ہے جس پر ٹامس ڈینفورتھ کہتا ہے کہ تم ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے تمہارے دستخط کے بغیر یہ اعتراف نامہ نامکمل ہے پراکٹر گہرے سانس لے رہا ہے اور پھر کاغذ پر دستخط کر دیتا ہے ڈینفورتھ وہ کاغذ اس سے لینے کے لیے آگے بھڑتا ہے تو اب پراکٹر غصے میں آ چکا ہے بہت تیزی سے سانس لے رہا ہے اور کاغذ دینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اعتراف کا کہا میں نے اعتراف کر لیا تم نے دستخط کا کہا وہ بھی میں نے کر دیے اب اس کاغذ کی کیا ضرورت ہے تم سب میرے گواہ ہو پیرس کہتا ہے اگر دستخطوں والا کاغذ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو علاقے کے لوگ کس طرح یقین کریں گے پراکٹر غصے میں آ چکا ہے اور کہتا ہے کہ میں علاقے کے لوگوں پر لانت بھیجتا ہوں اعتراف تو میں نے اپنے خدا کے سامنے کیا ہے اور دستخط جو خدا دیکھ چکا ہے ٹامس ڈینفورت کہتا ہے کہ نہیں ابھی تم نے اعتراف نہیں کیا تو پروکٹر جواب دیتا ہے کہ میں نے تم سب کے سامنے اعتراف کیا ہے میں نے اپنی ذات کے ساتھ اعتراف کیا ہے نہ اس بات کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اور خدا کو بھی اس کی ضرورت نہیں کہ میرا اعتراف گرجے کے دروازے پر لگا دیا جائے خدا میرا اعتراف دیکھ چکا ہے اور اسے علم ہے کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں وہ کتنے خطرناک اور خوفناک ہے اس چیز سے آگے کسی چیز کی اہمیت نہیں میں جانتا ہوں کہ تم میرا نام استعمال کرنا چاہتے ہو مگر نہ میں سارا گڈ ہوں اور نہ ٹیوبا میرا نام جان پراکٹر ہے میں تمہیں اپنا نام نہ استعمال کرنے کی اجازت دوں گا اور نہ ہی یہ میری نجات کا حصہ ہے کہ تم میرا نام استعمال کرو ٹامس ڈینفورت کہتا ہے کہ یہ چیز ہماری خواہش نہیں بلکہ ہماری ضرورت ہے ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ اس کے تین بیٹے ہیں وہ جب اس تحریر کو دیکھیں گے تو اسے بزدل خیال کریں گے کیونکہ اس سے پہلے اس کے دوست اسی بات کے لیے پھانسی قبول کر چکے ہیں کیا میں ان کی پھانسیوں کو بیچ ڈالوں ڈینفورت کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پروکٹر جواب دیتا ہے کہ جھوٹی باتیں مرانے کا کوئی فائدہ نہیں جیسے ہی یہ کاغذ چرچ کے دروازے پر لگے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو مجھ سے پہلے پھانسی پر چڑھا دیے گئے میں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی غداری کی ٹامس ڈینفورتھ کے کہنے پر کہ اس کے پاس قانونی طور پر ثبوت ہونا چاہیے پراکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم جس عدالت میں مقرر کیے گئے ہو وہ بہت اعلی ہے تمہارا ایک ایک لفظ حکم کا درجہ رکھتا ہے لوگوں کو تمہارا یہ بتانا ہی کافی ہے کہ میں اعتراف کر چکا ہوں میں جھکا ہوا تھا عورتوں کی طرح میرے آنسو نکل رہے تھے اور بھی اگر کچھ دل میں آئے تو وہ بھی کہہ دینا ڈینفورڈ کہتا ہے کہ میرا ان سے کہنا اور تمہارے دستخط کرنا ایک ہی بات تو ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں تم میرے بارے میں بتاؤ گے اور میں خود اپنے بارے میں دستخط کروں گا یہ ایک بات نہیں ہے ڈینفورت کہتا ہے تو اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اور پھر تم اپنے اعتراف سے مکر جاؤ انکار کر دو ڈاکٹر کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پر قائم رہوں گا ڈینفورت کہتا ہے اب مجھے تم سے پوچھنا پڑے گا کہ تمہارے یہ کاغذ نہ دینے کے پیچھے کیا وجہ ہے ڈاکٹر اب بلند آواز کے ساتھ بول رہا ہے اس لیے کیونکہ بجھے اپنا نام عزیز ہے یہ صرف زندگی میں ایک دفعہ مجھے ملا ہے اور مجھے علم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹے کاغذ پر دستخط بھی کر چکا ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ اعتراف نہ کرتے ہوئے جو لوگ موت قبول کر چکے ہیں ان کے مقابلے میں کس قدر گرا ہوا ہوں برا انسان ہوں یہ ایک نام ہی تو ہوگا جس کے سہارے میں زندگی بسر کروں گا میں اپنی روح تمہیں دے چکا ہوں اور تم میرا نام میرے پاس رہنے دو ڈین کہتا ہے تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا اعتراف جھوٹا ہے اور بطور جج ایک جھوٹے اعتراف کو میں قبول کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہوں اور آخری دفعہ حکم دیتا ہوں کہ یہ اعتراف نامہ میرے حوالے کر دیا جائے ورنا تمہیں پھانسی دے دی جائے گی بولو تمہارا کیا فیصلہ ہے پراکٹر تیزی سے سانس لے رہا ہے اور اسی حالت میں کاغذ کو پھاڑ دیتا ہے اور مسلنے لگتا ہے وہ رو رہا ہے مگر ہمت کے ساتھ کھڑا ہے پیرس یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ اس کاغذ میں پراکٹر کی زندگی تھی جبکہ پادری ہیل کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو ورنہ یہ لوگ تمہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے پروکٹر رو رہا ہے اور کہتا ہے اگرچہ پہلے مجھ میں ہمت ختم ہو چکی تھی مگر اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میں کر سکتا ہوں وہ چیز جو تمہارے لیے حیران کن ہوگی یہ تم لوگوں کی باتیں ہی تھیں جنہوں نے میرے اندر ہمت پیدا کر دی اور میرے دل نے محسوس کر لیا کہ میرے اندر ابھی بھی نیکی باقی ہے مجھ میں نیکی کا جو چھوٹا سا دھاگا ہے اسے یقینی طور پر پرچم نہیں بنایا جا سکتا مگر وہ اتنا پاک ہے کہ اسے بدی کے کتوں سے بچانا چاہیے الزبتھ جو اب تک خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی ہے اب حیران پریشان حالت میں ہے وہ اپنے شوہر کی طرح بھاگتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر رو رہی ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم نے رونا نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو روتا دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے انہیں ایسے نظر آؤ جیسے تمہارا دل پتھر کا ہو اور وقار کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی رہو وہ الزبتھ کو اٹھاتا ہے اور محبت اور وقار کے ساتھ پیار کرتا ہے ربیکا نرس جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اس کی ہمت بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے بعد ایک دوسرا انصاف بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے کہتا ہے انہیں لوگوں کے پاس لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا جائے جو ان کے لیے آنسو بہائے گا وہ گناہ گار روحوں کے لیے روئے گا اس کے جانے کے جانے بعد ربیکا نرس کو دھکے دے کر آگے بڑھایا جا رہا ہے جو کمزوری کی وجہ سے بار بار گر رہی ہے پراکٹر اسے سہارا دیتا ہے ربیکا نے اپنی کمزوری محسوس کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کی اور شرمندگی سے پراکٹر کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ صبح سے بھوکی ہے ربیکا نرس پراکٹر جج ہوتھون اور چیور کے جانے کے بعد ایلیزبتھ دروازے کی جانب دیکھے جا رہی ہے ریورنٹ پیرس بہت خوفزدہ انداز میں اسے کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے وہ پراکٹر کو بچا سکتی ہے جاؤ اسے بچا لو ڈھول بجنے کی آواز پیرس سنتا ہے تو سخت پریشان ہو جاتا ہے الزبتھ لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی ہے پیرس باہر کی طرف پراکٹر کو آوازیں دیتا ہوا بھاگتا ہے اور الزبتھ کو بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کو بچا لے ڈھول بجنے کی آواز مسلسل آ رہی ہے پادری ہیل ایلزبتھ کو کہتا ہے کہ اسے اپنا غرور ختم کر کے پراکٹر کی زندگی بچانی چاہیے وہ گھٹنوں کے بل جھک کر افسوس کی حالت میں ہے الزبتھ سے مسلسل کہہ رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں پروکٹر جو کہ بے گناہ ہے اسے بچانا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو پھانسی دے دی جائے گی جس کا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ نیکی کی خاطر مر جائے گا مگر کیا مٹی اس چیز کی تعریف کرے گی یا جراثیم یہ اعلان کریں گے کہ وہ سچا تھا الزبتھ اسے واپس لے آؤ جس شرمندگی کی وجہ سے وہ پھانسی چڑا ہے وہ اس سے چھین لو الیزبت جو بہت کمزور لگ رہی ہے اور بار بار زمین پر گرنے والی ہوتی ہے اب کھڑکی کی سلاخوں کو پکڑ کر کھڑی ہے اور چیختی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی اسے خدا نے نیکی عطا کی ہے یہ وہ نیکی ہے جو میری وجہ سے اس سے دور چلی گئی تھی وہ خدا سے معافی مانگتی ہے باہر بجنے والے ڈھول کی آخری آوازیں انہیں سنائی دیتی ہیں لوگ شور مچا رہے ہیں پادری ہیل مخفرت کی دعار روتے ہوئے پڑ رہا ہے اور اسی طرح باہر چلا جاتا ہے سورج نکل چکا ہے جس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے ڈھول اپنی آخری آوازیں اس طرح پیش کر رہا ہے جیسے صبح کے وقت ہوا میں ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں چوتھا ایکٹ ختم ہوتا ہے پردہ گرتا ہے یہاں پر ڈراما ختم ہوتا ہے مگر ڈرامے کے بعد کیا ہوا یہ جنون شور ہنگامہ ختم ہوا تو پیرس کے خلاف ووٹنگ کروائی گئی اور اسے پادری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا جس کے بعد کسی نے اس کا نام نہ سنا ایبی گیل کی داستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بوسٹن چلی گئی تھی جہاں اس نے بطور توائف زندگی گزاری سزائیں ملنے کے بعد بیس برس گزر گئے تو حکومت کو علم ہو گیا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تلاش کے بعد جو لوگ زندہ تھے ان کے نقصان کا ازالہ کیا گیا جو لوگ مر چکے تھے ان کے خاندان والوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی گئی مگر یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے اس وقت بھی تیار نہ تھے اس دوران لڑائیاں بھی ہوئیں جس میں ان لوگوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جو مخبر تھے الزبتھ نے اپنے شوہر کی موت کے چار سال بعد ایک اور شادی کر لی سال سترہ سو بارہ کے مارچ کے مہینے میں گرجے میں ان لوگوں کی مفرت کے لیے دعا کروائی گئی جنہیں اس ظلم کے دوران مار دیا گیا تھا بے گنا حکومت نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا پھر بھی عدالت نے اپنے طور پر ایک فیصلہ دے دیا اور ان تمام لوگوں کو بے گناہ قرار دیا جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا جو پھانسی پر چڑھ گئے ان کے کھیت برباد ہو گئے اگلے سو سال تک نہ تو وہ کسی کی ملکیت میں آئے اور نہ ہی آباد ہو سکے میسچیوسٹس میں مذہب کے نام پر قائم یہ حکومت بالآخر اپنے انجام کو پہنچی یہ کتاب مکمل سننے اور پڑھنے کے لیے سید عرفان علی ڈوٹ کوم کی ممبر شپ حاصل کریں